جب اگر طبا سردی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اتنا سارا جو سونا لایا تھا وہ بھی غرق ہوا اور آپ تین آدمیوں کے فدیہ بھی میں نے دینا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالی کا یہ وعدہ بتلا دیا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اخلاص کے ساتھ مومن ہو گئے تو جو کچھ مال فدیے میں آپ نے خرچ کیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالی آپ کو عطا فرماویں گے چنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے جو بیس اوقیہ سونا فدیے میں لیا گیا تھا اس سے زیادہ اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا اس وقت میرے بیس غلام بیس غلام میرے مختلف جگہوں میں تجارت کا کاروبار کر رہے ہیں اور کسی کا کاروبار بیس ہزار درہم سے کم کا نہیں ہے اور اس پر مزید یہ انعام ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے حاجیوں کو آب زمزم پلانے کی خدمت عطا کی ہے جو میرے لیے اتنا بڑا کام ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے اہل مکہ کے اموال اور دولت بھی اس کے مقابلے میں کم ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں خلافت بھی دے دی جسے خلافت عباسیہ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں خلافت چلتی رہی اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ ضرور دیتا ہے اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی بڑی چیزیں مانگنی چاہیے جنت الفردوس مانگنا چاہیے اور دنیا میں بھی ہمیں اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بے بس نہ بنا ہمیں بے کس نہ بنا اے اللہ ہمیں بہترین عالم بنا اے اللہ ہمیں بہترین حاکم بنا اے اللہ ہمیں بہترین خادم بنا اب اگلی آیت کی تشریح ہے غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے ان کے بارے میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ ویسے ہی ہمیں دھوکا دے رہے ہیں یہ مکہ چلے جائیں گے پھر سے کافر ہو جائیں گے اور پھر سے ہمیں نقصان پہنچائیں گے اللہ تعالی نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ این اری دو خیا نت کا فقد خان اللہ قبل ہوم وہ اللہ علیہ حکیم یعنی اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت ہی کا ارادہ کر لیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا یہ تو وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ کیا خیانت انہوں نے کی ہے ازل میں جو بندوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم سب کے سب آپ کو رب مانتے ہیں کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں کالو بلا کیوں نہیں تو اس وعدے کی انہوں نے مخالفت کی اور خیانت کی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو تو اگر اب دوبارہ ایسی کوئی حرکت کریں گے تو یہ پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں اگر یہ لوگ اب بھی آپ کی مخالفت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قبضے سے باہر کہاں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ سکتا ہے افریقہ چلا گیا امریکہ چلا گیا اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے طالبان کی گرفت سے تو بٹ سکتا ہے کہ امریکہ بھاگ جائے لیکن اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو وہاں پر بھی پکڑ سکتا ہے ان دو آیتوں میں عجیب ایک خصوصیت ہے آیت نمبر ستر میں اللہ تعالی نے دین کی دعوت ترغیبی انداز میں دی ہے کہ اگر مسلمان ہو جاتے ہو تو جو کچھ تم سے لیا جا رہا ہے وہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا اور دوسری آیت میں اکہتر میں ترغیبی انداز میں دعوت ہے کہ اگر گڑبڑ کرنے کی کوشش کرو گے نا تو پکڑے جاؤ گے سمجھ میں بات آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ جل جلال ہوں نے کافر قیدیوں کے ساتھ بھی عجیب نرمی کا معاملہ فرمایا کہ ان سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی اور فدیہ دینے کی وجہ سے جو تکلیف ایک انسان کو ہوتی ہے اس کے لیے بھی اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں پر مرہم رکھا اور فرمایا کہ اگر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ جو تھوڑا سا فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالی بہت کچھ تمہیں دے گا تو ہمارے لیے یہاں پر سوچنے کی یہ بات ہے کہ الحمد ہم تو کافر بھی نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی مسلمان نے قیدی بھی نہیں بنایا ہے مسلمان ہیں الحمد تو جو تکلیفیں جو مشکلات ہمیں اللہ کے دین کے لیے اس راہ میں پیش آ رہی ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ نہیں دے گا ایک کافر کے لیے کافر کے لیے اور وہ بھی اتنا شدید کافر جو کہ پیغمبر کا دشمن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی مہربانی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور فدیہ دینے کی وجہ سے جو تھوڑی سی پریشانی اس کو ہو رہی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا اگر مسلمان ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کریں گے تو ہم جو الحمد مسلمان ہیں مجاہد ہیں مہاجر ہیں اللہ کے دین کی خاطر ہم نے اللہ کا شکر سب کچھ چھوڑا ہے اللہ قبول فرمائے ہمارے الحمد سینکڑوں ہزاروں مہاجرین اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر دین اسلام کو علی کرنے کے خاطر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو کیا اللہ تعالی ایسے مظلوم دردمن اور پریشان لوگوں کی مدد نہیں کرے گا ضرور کرے گا اس لیے کبھی بھی پریشان مت ہونا یہ امتحان ہے کبھی ٹھنڈے پانی میں سوکھی روٹی ڈبو کر بھی کھایا ہے اور کبھی اور کبھی گرم پانی تو ملا ابلا ہوا پر چائے کی پتی نہیں ملی وہ وقت بھی گزر گیا اور کبھی یہ سبز چائے اور کالی چائے اس پر ہمارے مہاجرین نے گزارا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے دودھ کی چائے بھی پلائی ہے یا نہیں پلائی ہے دودھ چائے اللہ تعالی پلاتا ہے یا نہیں پلاتا اللہ تعالی امتحان کرتا ہے مگر آدھی راہ میں چھوڑ نہیں دیتا ضرور مدد کرتا ہے ضرور مدد کرتا ہے ضرور مدد کرتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے آج مسلمانوں خصوصاً مجاہدین کو بہت ساری آزمائشوں کا سامنا ہے لیکن اللہ کی مدد ضرور ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ اس لیے پریشان مت ہونا اور دوسری آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کچھ لوگ ہمیں دھوکہ دینا چاہیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر مجھے اور تجھے کوئی فریب دے دھوکہ دے چال بازی ہمارے ساتھ کرے اللہ کے ساتھ کر سکتا ہے اللہ تو ضرور پکڑے گا اس کو تو اس لیے ایسی تدبیروں چالوں سازشوں سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے کام میں مصروف رہنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو روحانی اور جسمانی مریضوں کو شفا عطا فرمائے